یوسف نے کہا جو کہنا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ انہیں پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے انہی سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نہیں سکھایا ہے بے شک میں نے ان لوگوں کا دے نہ مانا جو اللہ پر آمان نہ لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں